اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنا انقش الشیطان في انیته في انیته فينصخ الله ما يلقي الشیطان ثم يثمن الله آیاته والله علیم حکیم پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہمارے آیتوں کو آجس کرنے کی کوشش کرتے ہیں مانا ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جانم ہے وہ جانم والے ہیں صحاب الجحیم میں وہ اب یہاں اللہ رب العالمین مقابلے کا ان کا ایک نمونہ بیان کرتے ہیں کہ شیاتی انسی اور جنی وہ امبیال صلاحت السلام کی دعوت کے مقابلے میں انسانوں کے ذہنوں کو بگاڑنے کے لیے سوچ اور فکر پر غلط قسم کے شبہات ڈالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں خاص کر دائیں کی دعوت کے وقت اور جب کسی شخص پر دعوت کا اثر ہو جائے اس وقت تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ سلسلہ پہلے سے چلا ہے انبیاء علیہ صلاحت السلام کے ادوار میں اور یہ تمام دائین حق کے ساتھ یہ جاری رہے گا فرمایا عمام صلی القبل نہیں بیجا ہم نے آپ سے پہلے میں رسول کسی رسول میں سے ولا نبی اور نہ نبی میں سے انبیاء میں سے رسولوں میں سے کسی کو بھی ہم نے نہیں بھیجا اللہ تمنا کا شیطان مگر جب وہ تلاوت کرتا تھا ڈال لیتا تھا شیطان سے امنیتی اس کی تلاوت میں فیم سخ اللہ ہمای ال مٹا دیتا اللہ تعالیٰ جو ڈالتا تھا شیطان سمیوہ کی مل آیا پھر پختہ محکم کر لیتا اپنے ایتھوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ایتھوں کو محکم مضبوط کر لیتا واللہ علیہ الحکیم اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے لیے جانا تھا کہ بنائے مایل کے شیتانوں جو ڈالتا ہے شیطان فطنت اللہ جین لوگوں کے لیے فی کلو بہم جن کے دلوں میں مرض ہے وقاسیت خلوبہ اور جن کے دل سخت ہے وہ ان نز والمی شکایت اور یقیناً ظالم سخت مخالفت میں ہیں دور کے اور سخت کے سختی کے مخالفت میں ہے اس آیات کے بارے میں جسے ایک مشہور قول ہے علماء کا اور اس کو بہت سارے مفسرین نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صورت نجم کے تلا... تلاوت کی اس وقت شیطان نے اس کی زبان پر ایک جملے کو جاری کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا افہر اعتمل اللہ و منا ومنات ست الخرا صورت نجم آیات نمبر انیس بیس اتنے میں شیطان نے اس کی زبان پر ایک لفظ لایا چلکل غور کلو وہ ان شفا تو یہ جو لات منا تو زان علا یہ تو بہت بڑے مرتبے والے لوگ ہیں بڑے دیوتیاں ہیں یہ تو اعلیٰ قسم کی دیوتیاں جن کے سفارش کی توقع کی جا سکتی ہے یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر آئے تو نبی علیہ السلامۃ السلام غمزدہ اور پریشان ہو گئے یہ کیسا ہوا میرے زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے یہ بہت سارے مدث نے لکھا ہے مفسرین نے لکھا ہے لیکن محققین علماء اس پر رد کیا ہے اور اس پر شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے جس کا انہوں نے نام رکھا ہے نسب المجانت نسب المجانق المجانق لنصف نصب الغرانق یعنی مجانق کو پیوس کرنا اس قصے پر جو لوگوں نے غرانے کے نام سے بنایا ہے اور اس کے روایت پر یہ جو روایت نقل کیا گیا ہے آسانی سے اس پر تفصیلی رد لکھا ہے اس لیے کہ انبیاء علیہ السلاۃسلام تو دعوت کے موضوع میں یقینی طور پر معصوم ہے معصوم باقی عصمت الانبیاء کے بارے میں تو علماء کا اختلاف اپنی جگہ ہے کہ ان سے چھوٹے گناہ نبوت سے پہلے یا بعد میں ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں وہ الگ موضوع ہے لیکن نبوت اور دعوت خاص کر جو دعوت کا عنوان ہے اس میں تو تمام امبیاں بالکل معصوم کھاتا ہے اگر شیطان کو یہ قوت اور طاقت مل جائے کہ وہ ایک نبی کی زبان پر اس قسم کے جملے جاری کر سکتا ہے جس سے بالکل سر شرف ثابت ہوتا ہے تو پھر تو اس کا دعوت مجروح ہو جائے گا مشکوک ہو جائے گا یہاں پر اصل مقصود توجیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ نبی اپنا دعوت پیش کرتا ہے تو شیاتی آ کر اس کے دعوت کے مقابلے میں لوگوں کے ذہنوں میں ایسے باتیں ڈالتا ہے جو نبی کے دعوت کو مشکوک بنا دے اور یہ تو آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے شیاتین انسی اور جننی وہ لوگوں کو ایسے وسوسے دیتے ہیں کبھی کسی واحد دلیل کو پیش کریں گے جیسا کہ پہلے ہم نے عرض کیا تھا مشرقین بخارف سے روایت نکال کر لوگوں کو دکھاتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ اس امت میں کوئی شرک نہیں ہے یہ شرک کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں یہ ویسے خامخا لگے ہوئے ہیں قبر پرستی یا ان کی تعظیم اور یہ رکو سجود اور یہ نظر غیر اللہ محرم کے اور عبد القاضل جلانی کی یہ کوئی شرک نہیں ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر مجھے شرک کا خوف نہیں ہے اب یہ وسوسہ ہے نا جبکہ کہ قرآن کریم بار بار شرک سے منع کرتے ہیں تو کن کو کرتے ہیں وہ قرآن تو سب سے پہلے اس امت کو مکھاتے ہوئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں یہودی نسارا وہ مانتے ہی نہیں ہیں قرآن کو اور شرک کی بنیاد پر ہی تو دنیا نے تباہ ہونا ہے ختم ہونا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایک معاہد دنیا میں نہیں ہوگا تو اس وقت اللہ اس دنیا کو ختم کرے گا بخاری کی روایتیں معلوم ہوا کہ شرک تو دنیا میں ہے اور رہے گا قیامت تک رہے گا اور قرآن نے مشرقین اور معاہدین کے پورے جھگڑے کو قرآن میں ذکر کیا ہے یہ ہمیشہ ہوگا تو یہاں اصل مراد یہ ہیں کہ جس نبی نے بھی دعوت پیش کیا ہے اور اللہ کے احکام کی تلاوت کی ہے تو شیاطین نے لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالے فیل سف اللہ مایو کے شیطان کے ملا آیا تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے وسوسوں کو مٹھا ڈالا اور اپنے نبی کے دعوت اور احکامات جو اس نے پیش کیا اس کو مضبوط کیا لوگوں کے دلوں میں راسخ کر کے اتار دیا اور فرما یہ جو شیاتی کو وسوسوں کی قوت اور طاقت دی گئی ہے یہ ایک علت بیان کیا اس کا لیج عالمایق شیتان یہ اس کی علت ہے کہ شیاتین کو چاہے انسی ہو یا جنّی ان کو اتنا قوت دینا طاقت دینا کہ وہ لوگوں کے ذہنوں پر ان کے دلوں پر کام کرے یہ اس لیے ہے تاکہ لوگوں کا امتحان ہو جائے اگر شیاتین کو یہ قوت اور طاقت نہ ملے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر سکے تو پھر لوگوں پر تو شیطان کا کوئی امتحان نہیں ہوگا وہ تو بے بس نظر آئے گا <تصفيق> تو فرمایا کہ مایول کے شیطان فِتْنَةً فطنف فِي ہے مرض تاکہ جو شیطان ڈالتا ہے وہ فتنہ بن جائے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے اور جن کے دل سخت ہے ولی عالم اللدین تاکہ جان لے وہ لوگ جو دیے گئے دیے گئے ہیں علم انحق رب یقیناً یہ قرآن کریم حق ہے تیرے رب کے جانب سے ہیں ضرور ہی ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں مستقیم سیدھے راستے کی طرف اللہ رب المین فرماتے ہیں یہ فتنا جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے ان کے لیے تو بڑا فتنہ ہے لیکن جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے ان لوگوں کے لیے بھی اس میں ایمان کی مضبوطی اور قوت کے لیے سبب ہے جب مقابلہ ہوتا ہے مقابلے میں جیت جانے کے بعد انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو جیت گیا یہ یقیناً قوت والا ہے مانا قرآن ہر دور میں جیتتا ہے نا تمام شکوک اور شبہت کا ازالہ اس کا مقابلہ قرآن کرتا ہے تو اس سے مومنوں کی میں اور قوت اور پختگی پیدا ہوتی ہے بانچ دن کے عذاب بانج دن دن میں کوئی بانج نہیں ہوتے سارے دن بابرکت ہے لیکن جن لوگوں کو کسی دن میں عذاب مل جائے تکلیف مل جائے وہ دن اس کے لیے با اعتبار اس کے عذاب کے بانچ شمار ہوتا ہے مثلا آج کا دن ہے بروز پیر یہ تو بابرکت دن ہے نبی اسلام پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اس دن میں پیدا ہوا ہوں لیکن اگر آج کے دن کسی قوم پر یا کسی شخص پر یا کسی علاقے پر عذاب آ جائے تو وہ لوگ اس دن کو کیا یاد کریں گے وہ کہیں گے فلاں پیر کا دن او اس کا تو نام نہیں لو بہت ہی تباہی کا دن ہے اب دن میں تباہی کا کوئی اثر تو نہیں ہے یہ تو ان کے اعمال کا سبب ہے تو یہاں امراض ان لوگوں کے لیے جن پر عذاب آتا ہے ان کے لیے بانچ پن کا ذکر ہے بابرکت کے بجائے بے برکت اللہ نے ان کے برکتوں کو چھین کر ان کے لیے عذاب کا بنایا الملک یو بات صحیح اس دن صرف اللہ کی ہوگی اب کم و فیصلہ کرے گا ان کے درمیان فل لدینہ منوفس وہ لوگ جنہوں نے انہیں کا وہ ہمیشہ کے نعمتوں میں ہوں گے ایسے باغات جو مستقل ہیں جن کے اوپر خزاں نہیں آتے اس میں ہمیشہ رہیں گے فریق کا ذکر قرآن کریم کے نتیجے میں لوگ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں ایمان والے کفر والے ایک کے لیے رحمت دوسرے کے لیے عذاب ولدینا جر وہ کی جنہوں نے ہجرت کی رام کو دلو پھر وہ قتل کیے گئے مانا شہید کیے گئے آو ماتو یا مر گئے وہ لیرن ضرور رزق دے گا. ان کو اللہ تعالیٰ بہت اچھا رزق بہترین رزق سے اللہ ان کو نوازے گا وَإنَّ اللہ اور یقین اللہ تعالیٰ بہتر رزت دینے والا ہے مانا شہادت کے بعد جو ایمان والوں کو رزق ملتا ہے وہ اس کے موت سے اس پر شروع ہو جاتا ہے اور عالم برزخ میں جنت کے بشارتے اور ٹھنڈے ہوائیں جیسے کہ صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور جانم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے مومن کے لیے باغیچہ ہے اور مجرم کے لیے وہ جانم کے گھڑوں میں سے گڑا ہے فرمایا مومن کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جانم کی کھڑکی کے لیے کھول دی جاتی ہے تو رزق ہسانہ اس پر شروع ہو جاتا ہے اور پھر قیامت کے فیصلے کے بعد جنت کی دخول کے بعد نعمتوں میں داخل ہونا مدخلن ضرور داخل کریں گے ان کو مدخلن ایسے مقام میں جس کو وہ پسند کریں گے مدخل جو ان کا ہوگا اس کو وہ پسند کریں گے وہ حلیم اور اللہ تعالی خوب جاننے والا بردبار ہے صورت کہاں کے آخری آیات میں بلکہ آخر سے پہلے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جنتی جنت سے وہاں منتقل ہونے کا کبھی بھی نہیں سوچیں گے کبھی ارادہ نہیں کریں گے لائب ہوا وہاں سے بدل جانے کا کہ یہاں سے ٹھکانا بدل جائے کبھی نہیں کیوں ٹھکانا انسان اس وقت بدلتا ہے جب اس سے بہتر جگہ اس کو نظر آئے یا اس میں کوئی تنگی محسوس کرے تو اس میں تنگی وہ محسوس نہیں کریں گے بلکہ ہر آن ان کے لیے خوشی ہوگی ومن ثم اللہ ان اللہ لعفون غفور ومن جو شخص آدلا لے بسلماؤں کے ببی اس جیسے جو جاتی کی گئی ہے اس کے ساتھ بھیا لین پھر ظلم کیا جائے اس کے پاس اس کے اوپر ظلم کیا جائے اس کے باوجود بھی لئن سر ضرور امداد کرے گا کہ اللہ تعالی اس شخص کے اللہ مدد کرے گا ان اللہ یقین اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے بخشنے والا بہت معافی اور بہت مغفرت یہ صفات اللہ کی ہے یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو شخص اپنا بدلہ لے اور اس پر دوبارہ کوئی چڑھائی کرے تو یہ ظلم شمار ہوگا پہلے بھی ظلم دوبارہ بھی ظلم لیکن یہاں اجازت اس بات کی ہے کہ دو صورتیں ہیں ایک صورت انسان اپنے اوپر کیا ہوا ظلم معاف کر دے اور دوسرا صورت یہ کہ وہ بدلہ لے لے لیکن موافق جیسے کہ ہم نے صورت مومنون میں پڑھ لیا تھا بلکہ صورت بنی اسرائیل میں کہ وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے انتقام لینے کی اجازت دی ہے فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّ جا فَلَا سلطانہ فِي الْقَتْلِ تو ہم نے ان کے لیے قوت اور طاقت دی ہے مانا شرائم تو وہ ظلم نہ کرے قتل میں مانا بدلہ لے میں ایک صورت تو برابری کا ہے اور دوسری صورت اس میں اجازت کا ہے کہ معاف کر دے تو معاف کرنا بلا شبہ بہت بہتر ہے جس کا صورت الشرا میں ذکر آئے گا ان شاء اللہ پمن آفا و اسلحاف جس نے معاف کیا اصلاح کی تو اس کا اجر اللہ پر بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور داخل کرتے ہیں چھوٹا بڑا ہونا ایک کا جانا ایک کی روشنی دوسرے کے اندھیرے پر ایک کا اندھیرا دوسرے کی روشنی پر چھڑ جانا وہ امد اللہ سمرم اور جاننے والا ہے یہ اللہ کا نظام ہے مانا کبھی ایک کبھی دوسرا ایک کو اللہ قوت دیتے کبھی دوسری کو قوت دیتے ان اللہ یہ اس لیے کہ یقنن اللہ تعالی حق ہے وَأَنَّمَا يدعونَ مِن اور یقیناً وہ جن کو پکارتے اللہ کے ماں سے وہ باطل ہے وہ ان کبیر اور یقیناً اللہ تعالی علی بہت بلند ہے کبیر بہت بڑا بہت بڑا ہے اور بہت بلند ہے مانبو اللہ رب العالمین اگر تم دن کو کوئی کام کرو رات کو کرو تو اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتا ہے مخفی نہیں ہوتا ہے جسے رات میں ہم نے پڑھ لیا تھا من من الخور و سوار بھی نہ دن کو چلنے پھرنے والا ہو رات کو چھپنے والا ہو کوئی اللہ سے مخفی نہیں ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے علم طرح کیا آپ نے نہیں دیکھا یقیناً اللہ تعالیٰ نے من سمع اسمان سمع ان پانی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے زمین سرسبز زمین اس پانی کے برسنے کے بعد سرسبز نظر آئے گا ان اللہ حلطیفن خبیر یقند اللہ تعالی بارک بین اور باخبر ہے اس سے بعض علاقے میں ہیں جس طرح یہاں پر بعض مفسرین نے بعض شام کے مختلف علاقوں کا ذکر کیا ہے یہ بعض علاقے اس طرح ہوتے ہیں کہ رات کو بارش ہو جائے صبح آپ باہر نکل کے دیکھو بالکل ہریالی نظر آئے گی زمین کے اندر ایک گرمی ہوتی ہے صرف پانی کا انتظار ہوتے ہیں اور اس سے عام دنیا کے زمین میں ہیں کہ بارش کے بعد بھلے دن لگ جائے لیکن زمین پر سبزہ آتا ہے لہو ما فسما فضل کے لیے جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے وہی اللہ تعالی بے پرواہ اور قابل تعریف ہے تعریف کا مستحق صرف اسی کی ذات ہے اس کے نام اچھے اچھے اس کے کام اچھے اچھے اس کی جس چیز پر جو اس نے پیدا کیا ہے نظر ڈالو ہر چیز میں اللہ کی تعریف کی کلمات انسان کے زبان پر جاری ہوتا ہے کوئی بھی اللہ کی کاریگری دیکھ لو اور اس پر نظر ڈالو تو سوائے اس کے انسان کے زبان پر کہ اللہ کی تعریف آ جائے الحمد للہ اللہ کوئی ایپ کا جملہ نہیں نکال سکتے الحمت اللہ کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اور کشتی جو چلتی ہے سمندر میں بے امری صلاح کے حکم سے بے امری ہی کشتی کا چلنا اللہ کے حکم سے ہے ورنہ پانی کے اندر کوئی چیز ڈالو اس کو ڈوبنا چاہیے لیکن آپ سمندر میں دیکھو کروڑوں کے تعداد میں وزن لاد کر تنوں کا انسان ان کا اندازہ نہیں لگا سکتے امریکی اور فرانسیسی اور برطانوی اور چائنا اور فلاں فلاں فلاں سارے ملکوں کے بیڑے ایک ایک بیڑے کے اندر پچاس پچاس سو سو دو دو تین تین سو جاز وہ صرف اترتے ہیں اور چڑھتے ہیں ان کے اندر اڈے بنے ہوئے ہیں اتنے وزنی چیزیں وہ, وہ ڈوبتا کیوں نہیں اللہ بھرماتے چیز تو نہیں ہے نا چلو ایک لکڑی ہے معمولی چیز کشتی بنا لی چھوٹا سا لیکن ایسے کشتی ایسے جاز جس کے وزنوں کا کوئی حساب آم آدمی نہیں لگا سکتے بڑے بڑے اس کے اندر بازار بنے ہوئے ہوتے مستقل مارکیٹیں اس میں بنی ہوئی ہوتی ہے سینکڑوں کے حساب سے جاز اس میں پارکنگ کر رہے ہیں اور اڑتے بھی اسی میں ہیں بیٹھتے بھی اسی میں ہیں اب اس کا کتنا وزن ہوگا لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کو ہم نے تابے کیا بے امری اور اللہ کے عمر سے تابے فرما سے کچھ سما اور تام رکھا ہے اس اللہ تعالی نے آسمان کو انتقا عال الارض یہ کہ وہ گر جائے زمین پر اللہ بیچنے مگر اللہ کے حکم سے آسمان کو اس اللہ نے تام رکھا ہے ورنہ وہ گرے گا ہاں جب اللہ اس کو گرنے کا اجازت دے گا اللہ اس کا امر کرے گا تو خود ہی آئے گا پھر اس نے اللہ کے امر کے لیے انتظار کے لیے کان لگائے ہیں رحیم اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے بہت شفقت کرنے والا اللہ کی شفقت کا کوئی حساب نہیں ہے کوئی اندازہ نہیں اللہ کی جتنے باغی ہے اللہ ان پر مہربان جتنے اپنے محبوب بنتے ہیں ان پر مہربان بہ اللہ جی اللہ وہ ہے گم جس نے زندگی دی تمہیں تمہیں زندہ کیا سما یو پھر مارے گا تمہیں پھر زندہ کرے گا تمہیں یقیناً انسان بڑا نہ ہے یہاں بات پہنچ کر بہت حیرانگی ہوتی ہے ایک مسلمان کو کہ اللہ تعالیٰ اپنا انعامات بیان کرتے کرتے آخر میں کہتے کہ انسان بڑا نہ شکرہ ہے یہ اس کے لیے یہ اس کے لیے وہ اس کے لیے سارے کائنات کو اس کے لیے بنایا اور جب اس کی باری آئی کہ اب یہ کس کے لیے ہے تو یہ بیچارہ یا کسی عورت کے لیے ہے یا کسی بیٹا بیٹی کے لیے ہے یا اپنے تھوڑے سے خواہشات کے کھانے پینے کے لیے ہے یا لباس کے لیے ہے بس یہ اس کے لیے ہو گیا یہ اپنے خواہش کا بندہ بن گیا یہ ایک انسان کے لیے بہت دکھ کی بات ہوتی ہے بہت دکھ کی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے تام رکھی ہیں تمہارے لیے ہر ایک امت کے لیے ہم نے مقرر کیا ہے من سکن عبادت کا طریقہ ہم نہ سکو وہ کرنے والے ہیں اس کو من اسی کو بجا لائیں گے فلاں نہ کفل امر فس نہ جھگڑا کرے وہ آپ کے ساتھ دین کے معاملے میں آپ سے کوئی جھگڑا نہ کرے ودولا عرب بیٹا بلاؤ آپ اپنے رب کے طرف ان نقل عالم ادم مستقیم یقن آپ سیدھے راستے پر ہیں مانا یہ کہ دنیا میں جتنے بھی باطل لوگ ہیں اور جتنے بھی دیندار ہیں ان کے لیے انتخاب اللہ نے کیا ہے کہ یہ لوگ دین پر چلیں گے یہ بےدینی پر چلیں گے اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو بدنی پر مسلط کر دیا ہے اور پھر ان سے حساب بھی لے گا یہ معنی نہیں معنی یہ ہے کہ کفر پر جو چلنے والے ہیں شرک پر چلنے والے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں انہوں نے اس کو پسند کیا ہے پھر اللہ نے ان کو جانے کی توفیق دی ہے کہ آپ جاؤ ورنہ اللہ جبران اگر پکڑ لے تو کوئی بھی ایک بال کے برابر اسلام سے ہٹ نہیں سکتے یہ اختیاری بات ہے ان کے لیے تو فرمایا کوئی بھی گروہ کوئی بھی امت ہر نبی کے مقابلے میں ان میں اچھے اور برے لوگ اور صحیح طریقہ اور غلط طریقہ وہ جاری رہا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صراط المستقیم پر ہیں آپ اس کی طرف لوگوں کو دعوت دو اور یہ اب چونکہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو جن لوگوں کو اللہ نے کتاب اور سنت کے دولت سے نوازا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ان کو ایک عظیم نعمت دیا ہے اس نعمت سے فائدہ اٹھائے اور لوگوں کو پیش کرے وَإن جا فَقُلِ اللَّهُ <محلون> اگر وہ جھگڑا کرے آپ سے تو آپ کہہ دینا کہ میں خوب جانتا ہوں جو تم عمل کرتے ہو جھگڑے کی صورت میں آپ ان کو یہ جواب دو کہ مجھے مکمل معلوم ہے کیوں حق میرے پاس ہے میں حق پر ہوں مجھے یقینی طور پر سو فیصد اطمینان ہے تو جو اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو وہ باطل ہے اللہ کو بینکم کم یوم القیامت اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن فیما کنتم فی تختلفون اس میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو اختلاف کی صورت اللہ دفاع کرے گا یہ حق اور یہ باطل لیکن دنیا میں اللہ کیوں بتاتا ہے اس لیے بتاتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ اگر ابھی مان جاؤ جو وحی کی صورت میں ہے تو اب حق کے پیروی کرو گے تو عذاب سے بچ جاؤ گے اور اگر قیامت کے دن مانو گے کہ ہاں اے اللہ تو نے فیصلہ کر لیا کہ یہ سچ اور یہ جھوٹ یہ شرک اور یہ ایمان تو اس وقت کے فیصلے میں کیا ہوگا اس میں تمہیں دوبارہ توبے اور عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا دوسرا یہ کہ وہ فیصلہ کیا ہوگا وہ فیصلہ تو عذاب کا فیصلہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے تمہارے اوپر تمہارے عقل کو تمہارے سوچ کو تمہارے نبی کو تمہاری طرف بھیجے ہوئے کتاب کو سب کچھ کو گواہ بنا دیا کہ تم باطل پر ہو اور اللہ کی رسول اور اس کے ماننے والے حق پر ہیں تو اب تو وہاں فیصلہ عذاب کا ہی ہوگا کہ اب تم عذاب میں داخل ہو جاؤ علم تعالم کیا آپ نہیں جانتے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے ان ندار کبھی کتاب یقیناً یہ سب کچھ کتاب میں ہے مانا لوہے محفوظ میں اللہ نے سب کچھ درج کیا ہے ان ندار اللہ یسی یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے فرمایا کہ یہ بات کسی سے مخفی ہے نہیں یہ تو واضح مسئلہ ہے کہ اللہ تعالی اسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب کو جانتا ہے اور اس کی ریکارڈ اللہ کے پاس ہے لوہی محفوظ کی صورت میں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے بدون مِن دُونِ اللہ وہ عبادت کرتے اللہ کے ماں سیوا کے ماں اس چیز کی لمبی نزل بھی سلطان نئی نازل کی گئی ہے اس کے اوپر کوئی دلیل اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتارا ہے وہ مالح علم اور نہیں ہے ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم دلیل نہیں ہے علم نہیں ہے مانا آسمانی کوئی دلیل اس پر نہیں ہے تو ان کے پاس کوئی عقلی دلیل بھی نہیں ہے وہ مال اس وصویر نہیں ہوگا کے لیے کوئی مددگار مشرق مددگار کہاں سے لائیں گے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا بلکہ جن کو وہ مددگار کہتے ہیں وہ ان کے دشمن ہوں گے کان الحمد اللہ جب پڑی جاتی ان پر آئے ہمارے کھول کر واضح تو پہچانتے ہوں گے آپ ان لوگوں کو ان لوگوں کے چہروں میں کفر ہو جنہوں نے کفر کیا المنکر منکر من کر پہچانیں گے کیا مطلب ان کے چہروں میں مخالفت آپ کو نظر آئے گا نا جس کو اردو والے کہتے ہیں نا گواری. نظر آئے گا آپ کو ان کے چہروں میں نہ گواری نہ خوشی تنگ ہوں گے ان کے چہرے یا کادو قریب ہیں وہ کہ یس طور وہ حملہ کر دیں بل جینا ان لوگوں پر یتلو نہ علی مایات نا تلاوت کرتے ہیں ہمارے آئے ان پر قریب ہے کہ توحید والوں پر وہ حملہ اور ہو جائے اس لیے آتے آتے ان کو ایسے لگتی ہیں جس طرح گولیاں زخمی کر دیتے خبر نہ وہ کیا ہے رو آگ ہے جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے اللہ دینا کبھر ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا وہ بھی سل مسور اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے یہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ اگر دائ حق وہ دعوت دیتا ہے تو یقینی طور پر اس کے لیے موت کا خطرہ ہے یقینی طور پر اس پر حملہ ہونے کا خطرہ ہے یقینی طور پر اس کے خلاف بہت بڑے پرپوگنڈوں اور امتحانات کا خطرہ ہے اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن کریم کے دعوت توحید و سنت کے دعوت کے مقابلے میں قریب ہے کہ یہ کا دونوں وہ تمہارے اوپر چھوٹ پڑ جائے حملہ ہملاور ہو جائے تو جب انبیاء کے لیے ہیں تو ماننے والے ان کے ان کے لیے بھی یہ قانون ہے کیونکہ اخلاقی طور پر انبیاء کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتے دعوت کے اسلوب اور انداز ان سے بہتر کسی کا نہیں ہو سکتے تو جب یہ ظالمین معاشرے کے مشرقین ان کو معاف نہیں کرتے تو بعد میں آنے والے علماء کو کیسے معاف کریں گے یا سہی لوگوں سلون بیان کی جاتی ہے تمہاری مثال فسٹ مولا اس کو سنو یہ آپ نے اندازہ دیکھا ہوگا کہیں اگر آپ کو دنیا میں واسطہ پڑا ہو کہ جب کوئی توحید والا کہیں مسئلہ بیان کرتا ہے نا لوگ جمع ہو جاتے ہیں جمع ہونے کے بعد شور کرنا شروع کر دیتے ہیں شور شغب ہو جاتے ہیں شور شب کی صورت میں پھر کیا ہوتا ہے کوئی کسی کا سنتا نہیں ہے نا تو اللہ رب العالمین نے گویا کہ اس مجلس کے مناسبت سے بات کی ہے کہہ لوگوں شور نہیں کرو شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک مثال تمہارے سامنے بیان ہو جاتی ہے ابھی اس بیان کو ذرا سنا بیان کیا ہے وہ مثال کیا ہے شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے شور شگب ذرا روکو ذرا بات کو سنو ہم ایک مثال بیان کرو بیان کی جاتی ہے مثال اولا جس کو تم پکارتے ہو اللہ کی ماں سیوا لیں اپلو کو نہیں پیدا کیا انہوں نے ایک مکھھی وہ لوشت ما اگرچے ہو جائے سب وہی سلگو مس جو باب اگر جھین لے جائے ان سے مکی مکیشے کوئی چیز لائے ہو میں نہ ہو تو نہیں چھڑا سکتے اس سے طالب اور مطلوب کمزور ہے یہ مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے مکی کی مثال کیوں دیا مکی جو ہے یہ اعظام اعضاء جوڑوں میں دوسرے مخلوق سے کم ہے مچھر سے بھی کم ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ جہاں جہاں غیر اللہ کی بندگی ہوتی ہے نا وہاں لوگ یہ کھانے پینے کی چیزیں بہت لاتے ہیں اکثر مزاروں پر اور مشرقین اپنے بتخانوں میں اور اس میں یہ مٹھائیاں وغیرہ یہ چیزیں بہت لاتے ہیں اور جہاں یہ میٹھا چیزیں ہوتے وہاں مکیاں زیادہ ہوتی ہیں تو اس لیے یہ مکیوں کی مثال ان کے ساتھ زیادہ مشاب ہے تیسری بات جہاں جہاں خیر اللہ کی پرستش ہوتی ہے وہاں ایسے لوگوں کے تعداد زیادہ ہوتے ہیں ان کے پاس آنے جانے والے یا ان کے پاس رہنے والے مجاور ایسے لوگوں کے تعداد زیادہ ہوتے ہیں جو ناقس الخلت ہوتے ناقس الخلت کسی کے کان کٹا ہوا ہے نہیں ہے ثابت نہیں ہے پورا کسی کے آنکھ میں کمی ہے کسی کے ٹانگ میں کمی ہے کوئی عقل سے محروم ہے تو کسی کے اوپر دیوانہ پن ہے ایسا کوئی نہ کوئی نقص والا ہوگا جو مزاروں پر اور وہاں جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال اس لیے دی تاکہ ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو دس دس اور بیس بیس سال کسی مزار کے مجاور بن کر بیٹھا ہوا ہو اور وہ بابا اس کو ایک ٹانگ سیدھا نہ کر سکے اس کے پٹھی ہوئے ایک آم کو سیدھا نہ کر ٹھیک نہ کر سکے تو دوسرے جو ایک گھنٹے کے لیے آ کر ایک دیکھ چڑھا کر چادر چڑھا کر چلا جائے گا اس کو کیا دے گا تو ناقص الخلقت لوگ وہاں زیادہ آتے ہیں بتوں کے پاس بھی جو ان کا عقیدہ اور نظریہ مزاروں خبروں کے پاس بھی اس قسم کے لوگ زیادہ آتے ہیں پھر یہ مکی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اکثر مٹ چیز پر بیٹھ کر اچانک وہ حملہ اور ہوتا ہے مٹھائی پر فوراً بیٹھ جاتے ہیں مٹا چیز کے لیے دل پہنچتا ہے وہ تو اب اللہ فرماتے وہ لوگ زباب اللہ اگر وہ اپنے منہ میں یا پنجے میں کوئی چیز کھانے پینے کا اٹھا کر لے جائے تو تمہارے یہ سارے ماں بجا نے بات مل کر میرے اس کمزور مکی سے وہ چھڑا نہیں سکتے وہ مکی جو میرا مخلوق ہے جس کو تم پکارتے ہو ان کے آگے سے مٹائی میں سے وہ مٹائی ان کی ہے انہیں کی مٹائی سے اپنے چونج اپنے منہ میں اپنے پنجے میں اگر اس نے کوئی چیز اٹھا لیا ہے تو یہ سارے مل کر میرے اس مکی سے وہ اپنا کانا نہیں چھڑا سکتے ہیں تو تمہیں ثابت اولاد کہاں سے دیں گے یہ کہاں کی تمہاری عقل ہے لاس لا تنخوے فرمایا یہ کمزور ہے مانگنے والا اور جس سے مانگا جاتا ہے وہ ما قدر اللہ حق قدرین نئی قدر کی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جس طرح کے حق ہے اس اللہ کی قدر کرنے کا ان اللہ, اللہ تعالیٰ نہایت قوت والا اور غالب ہے فرمائے تمہارے مابودان باطلہ جتنے بھی ہیں وہ کمزور ذوف اور اللہ قوی اور عزیز ہے قوی اور عزیز کو چھوڑ کر اب تم کمزور کے پاس جاتے ہو یہ کتنی بدبختی ہے تمہاری اس قوت اور طاقت والے کو چھوڑ کر اور اپنے پیشانیاں وہاں رگڑتے ہو جہاں سے کچھ بھی نہیں ملتا ہے یہ بہت بڑی بدبختی ہے امت کے اندر شرک کا مسئلہ بہت پہلا ہوا ہے خاص کر ہمارے اعظم میں لوگوں نے اللہ رب العالمین کے مقابلے میں ایسے ایسے ہستیاں مقرر کر دی ہیں جس کی کوئی نام نشان نہیں ہے شرعان اللہ, من ومن الناس اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسولن قاصد مارا پیغام بھیجنے کے لے جانے کی لی و من اناس اور لوگوں میں سے ان اللہ بصیر اللہ بصیر تعالی خوب سننے والا دیکھنے والا ہے مانا یہ کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں میں بھی انتخاب کیا ہے جبرین کی ذمہ داری لگائی کہ آپ واحد ہی لے جائیں انسانوں میں بھی انتخاب کیا ہے کہ ہر ایک کو اللہ نبوت نہیں دیتا ہے نبوت کے لیے بندوں کو چنتا ہے تو اللہ نے چنا وہ کیا ہے فرشتوں میں بھی انسانوں میں بھی لیکن وہ درجات اس ہاتھ تک ہے وہ اللہ کی بندگی تک ہے وہ چناؤ سے وہ علا بنیں گے وہ پھر بھی بندے ہی رہیں گے یا علوما خلف جانتا ہے وہ اللہ تعالی جو کچھ ان کے سامنے ہیں اور جو پیچھے ہیں اور اس اللہ کے طرف لٹائے جاتے ہیں تمام امور مانا یہ کہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو رسول بنایا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ وقتار کل بن گیا ہے نہیں اللہ نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے وہ اللہ کے احاطے میں جس عزرت نام میں ہم نے پڑھ لیا تھا اللہ اعلم یجعل تو اللہ جس کو رسول بناتے اس کو خوب جانتا ہے تو فرمائے تمام معاملات کا پلٹ کر جانا اللہ کی طرف یا یوح اللہ ایمان والو کو رکو کرو بس جدو سجدا کرو و بدو رب عبادت گرب نے رب کے وفعل فال نیکی کے کام بجا لاؤ لال لحم تفل تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ فلا پاؤ اے ایمان والو رکو سجا اللہ کے لیے خاص کرو یہ صرف کرنا نہیں ہے کہ کرو اللہ کے لیے نہیں اللہ کے لیے خاص کرو کیوں مشرقین وہ بھی رکو کرتے سجدہ کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کے لیے خاص نہیں کرتے وہ اپنے عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شامل کرتے ہیں تم اپنے عبادت میں کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شاریک شریک نہ کرنا اس لیے فرمائے <تصفح> تم رکو سجدہ اور پھر آگے فرمائے و اب جس کو کہتے ہیں نا تعمیم بآدت تفصیص پہلے رکو کا ذکر خاص سجدے کا ذکر خاص اور پھر میں ہوا بدو اب عبادت عام مطلق کس کے لیے رب میں رب کے تمام عبادات اس اللہ کے لیے خاص کرو اب یہ رکو سیدھا ایسا عبادت ہے نا جس کا اللہ تعالیٰ ذکر خاص کرتا ہے اور اسی پر اکثر امت کے اندر جھگڑا چل رہا ہے نا مزاروں کے سامنے لوگ جھکتے ہیں اگر آپ کہوں یہ شرک ہے کہتے ہیں, نہیں نہیں یہ تو تعظیم کے لیے ہے اللہ فرما دے یہ تعظیم غیر اللہ کا حرام ہے یہ صرف اللہ کے لیے معلوم ہوا کہ نجات اللہ کے توحید میں ہے فرما اللہ فلاح اگر چاہیے تو سب سے پہلے اللہ کی عبادت کو اللہ کے درخواست کرو ورنہ فلاح نہیں ملے گی جہاد کرو تم اس اللہ کے رستے میں جیسے کہ حق ہے اس کے رستے میں لڑنے کا اس نے پسند کیا تمہیں وما اب بتانا یہ مقصود ہے کہ کیوں جہاد کرو جب تم نے یہ دیکھا کہ شرک ہو رہا ہے تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے جہاد یہاں جہاد کا لفظ استعمال کیا اس لیے کہ یہ قتال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور قتال کے سوا دین کے تمام امور کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں آپ کا انفرادی عمل بھی داخل ہے جس کو کہتے ہیں تحجد جہاد سے ہیں جوہد سے ہیں وہ اللہ کے لیے عبادت کرو پھر اپنا مال خرچ کرنا جو تم نے جدوجہد سے کمایا ہے وہ اللہ کے لیے خرچ کرو وہ تیرے وجود اس کو استعمال کرو دعوت کے لیے سکھو اور سکھاؤ اور باطل عقائد کے نظریات کے رد کرو فرمایا جہاد کرو جہاد کیوں کرو بتا دیا کہ جہاد تمہارے ذمہ کیوں ضروری ہے اس لیے کہ اجتبا کو اللہ نے تم کو چن لیا ہے تو جو تم اللہ کے چنے ہوئے ہو تو آپ اس اللہ کے لیے کام نہیں کرو گے فرمایا کہ ایک اور بات وما جا کم فدین امن حرج اس نے تمہارے اوپر دین میں کوئی حرج نہیں رکھا ہے جتنا طاقت ہے اس طاقت کے مطابق عبادت طاقت کے تناسب سے عبادت آپ دیکھیں اللہ تعالی کی مہربانی کتنی ہے یہاں پر ایک شخص روزے نہیں رکھ سکتا ہے ضعیب ہو گیا فرمایا آپ کی دیا دے مطلق نہیں رکھ سکتے ظہیب فلو مر ہے یا ایسا بیمار ہے جو اس کے لیے پانی کے سال بھر ضرورت ہوتے گردوں کی بیماریاں بازی یا خواتین میں سے ایسے خواتین ہیں ایک طرف حاملہ ہے تکلیف ہے دوسری طرف پیدا ہو جائے تو اوپر سے پھر رمضان ہے بچے کے دودھ پلانا ہے سین نے لکھا ہے صورت بقرہ کی وصاحت کے تحت جو ہم پڑھ چکے ہیں فمن سہد امین کو مشاہ رف اور اس سے ما قبل تسوم و خیر اللہ کہ ایسے عورتوں کے لیے فیدیا دینا جائزے جو یا تو حمل کی تکلیف میں ہے یا پھر اس کے بعد وضع حمل کے بعد بچوں کو دودھ پلانے کی پریشانی میں ہے بچوں کے لیے بھی خطرہ ماں کے لیے بھی خطرہ تو فرمائے فیدیا دو قیام نہیں کر سکتے بیٹھ جاؤ بیٹھ کر نہیں پڑ سکتے کروٹ کے بل فرمائے دین میں تمہارے کوئی حرج نہیں لوگ جہاد میں جائیں گے معذور کے لیے فرمایا آپ کے لیے عذر ہے آپ نہیں جا سکتے کوئی بات نہیں لوگ حج پر جائیں گے جس کے پاس پیسے نہیں ہے فرمایا تجھ پر کوئی گناہ نہیں لوگ زکوٰۃ تقسیم کریں گے لاکھوں ہزاروں میں جس کے پاس پیسے نہیں ہے فرمایا تجھ پر کچھ نہیں ہے میں جب اللہ تمہارے اوپر دین میں کوئی حرج نہیں لاتے تو تم کو چاہیے کہ دین کی خدمت کرو نا ملت ابھی ابراہیم, ابراہیم کا ہے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا ملت ہے اس, کو اس نے نام رکھے تمہارا مسلمان من بھی تمہارا نام مسلمان انجل میں بھی مسلمان تو قرآن میں بھی مسلمان مسلم نام ہے تمہارا رسول و شہید ال رسول تمہارے پر گواہ وہ تک اور ہو تم لوگوں پر گواہ فاکیم سلحتا دو مضبوطی سے تام لو اللہ کے دین کو ہو مولا کم وہ کارساز تمہاری لی فن امن مولا ون امن وہ بہترین کار ساز ہے اور بہترین مددگار ہیں یہ گویا پورے صورت کے اوپر اس آخری آیات میں اللہ رب العالمین نے تشریح کی یہ تمہارا دین ہے اس کے لیے تم کو جہاد کرنا پڑے گا مرکز جہاد بیت اللہ اس کو مسلمانوں نے جہاد کے ذریعے سے آزاد کیا حج کا مرکز پورا اسلام پوری دنیا والوں کے لیے اسلام کے پھیلانے کا سبب بن گیا دنیا سے آنے جانے والے وہ دین کے باتیں سنتے اور دنیا میں پھیل گئے فرمائے تم دین ابراہیمی کی دعویٰ کرتے ہو اس کے ساری زندگی جدوجہد میں گزر چکی ہے تو آپ کیا کرو گے یہ آپ کی ذمہ داری ہے ہر بندے پر یہ سیاحت نے جدوجہد لازم کر دی ہے پھر اس میں اعتراض کا جواب جو لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہوا المسلمین من قبل وہ تمہارا نام مسلم رکھا ہے اس میں بھی اس سے پہلے کہتے ہیں مسلم کے علاوہ کوئی اور نام آپ کو بولنا یہ شرک ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا یہ باطل پرست ہے ان کو معلوم نہیں ہے دین کا کیا مسئلہ ہے صحیح بخاری میں روایت ہے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس سے کسی نے پوچھا کہ سما کو ماہ تمہارا یہ نام انسوار اللہ نے رکھا ہے اس نے کہا سما اللہ اللہ اللہ نے ہمارا نام انسوار رکھا ہے اب بتاؤ اللہ نے انسوار رکھا ہے تو آپ انسوار اسی طرح ایک روایت ہے مسلم احمد میں اس کو انہوں نے اپنے رسالے میں لکھا تھا اور اس میں گڑبڑ گڑ کیا تھا کہتے ودا بدا والی جی سما کم بکارو تم ان ناموں کے ساتھ جو اللہ نے اس نام کے ساتھ جو اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے المسلمین المسلم عباد اللہ المسلمین المسلم عباد اللہ تو بی ایس سی نے اس کے اوپر لکھا تھا کہ واہ واہ اللہ تعالی نے تو لقبوں کو بدلنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے دیکھو کہ نام تمہارا مسلمین ہے لقب تمہارا مومنین اور عباد اللہ ہے اپنے طرف سے تشریح جبکہ وہی عزیز دوسری کتابوں میں پلٹ پلٹ کر موجود ہے اللہ اب اب کے بن بندوں کو اب بندے اسم ہو گیا اور مسلمین اور مومن سفات بن گئے ایسے بات نہیں ہے جبری امین وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعریف بتاتے تعریف پوچھتے ہیں سوالات کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام جوابات دیتے ہیں کہ مسلم کی تعریف کیا ہے نبی علیہ السلط نے فرمایا کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں قیامت پریمان پورے تفصیل بتایا جس کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلم اور مومن الفاظ جب اکٹھے ہوں تو اس میں فرق ہے اور جب جدا جدا ہوں تو ہم مانا ہے جہاں مسلم آ جائے اسمراج مومن مسلم دونوں ہیں جہاں مومن آ گئے تو اس عمرات مسلم مومن دور ہیں تو جبریل امین نے سوالات اور نبی علیہ السلام نے جوابات دیے یہ کام کرو یہ کام کرو یہ کام کرو تو آپ کہاں اگر یہ سارے کام میں کروں تو فانا مسلم ہوں, پھر میں مسلم ہوں اور میں مسلم ہوں معلوم ہوا کہ یہ کرنے کے کام ہے یہ بوٹ لگانے کے کام نہیں ہے جو بندہ یہ کام کرے گا تو وہ مسلم ہوں, وہ مسلم ہے جو نہیں کرے گا وہ مسلم نہیں ہے اب اللہ کے نبی نے انمسلم میں سب سے پہلا مسلم تو آپ جن صحابہ کو اللہ کے نبی نے خود کہا یا جماعت الانصار تو کیا وہ مسلمین نہیں تھے خود اللہ کے نبی نے کہا یا جماعت المہاجرین قرآن کریم میں یہ ساری چیزیں آئی ہیں یہ صفات ہیں تو مسلم اللہ تعالی نے ہمارا نام رکھا ہے پہلے بھی ہم مسلم تھے ابھی بھی ہم مسلم ہیں ہاں یہ بات کہ اپنے آپ کو صرف مسلم اور مسلمین کہلانا اور اس کے لیے تنظیم بنانا امیر بنانا یہ اس دور کا بہت بڑا بدت ہے کیوں کہ جماعت المسلمین اس وقت جماعت المسلمین ہے جب ان کا امیر المینین مسلمین موجود ہو جب جماعت المسلمین کا امیر موجود نہ ہو خلافت کا قیام نہ ہو عمارت کا قیام نہ ہو تو اس کو جماعت المسلمین نہیں کہلاتے وہ افراد ہوتے جماعت کے افراد ہیں لیکن جماعت کی صورت اس وقت وہ اختیار کر لیتے جب ان کے اوپر امیر بن جاتے ہیں پھر جماعت المسلمین کہ جاتے امیر المومنین امیر المسلمین یہ الحاظ احادیث میں سارے معروف تو پھر امیر المومنین کیوں کہلائے گا اس لیے کہ ان کے ماتحت جو لوگ ہیں وہ مومنین ہیں نا امیر المسلمین کیوں کہلائے گا اس لیے کہ ماتحت جو لوگ ہیں وہ مسلمین ہیں تو یہاں یہ دعوی کرنا ہے کہ صرف نام مسلم ہے اور کوئی نام نہیں ہے یہ باطل دعوی ہے ایک کسی صاحب نے ان سے سوال کیا کہ یہ جو ہماری جماعت ہے یہ جماعت امت مسلمہ ہے یا امت مسلمہ کا ایک شاہ ہے جماعت المسلمین جو ہے جو اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہلاتی ہے کاغذی یہ امت مسلمہ ہے یا امت مسلمہ کا ایک شاہ ہے جیسا قرآن میں ہم نے پڑھ لیا نا ول تکم امتم اس بندے کا تو یہ خیال تھا کہ میں اس جماعت میں جا رہا ہوں تو یہ امتی مسلمہ کا ایک گروہ ہے جو امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے اٹھی ہے تو بی ایس نے جواب دیا کہ نہیں یہ امت مسلمہ ہے امت مسلمہ یہی ہے تو اس نے کہا اچھا پھر تو یہ بہت بڑا اعتراض آ رہا ہے ہر امت مسلمہ کا پہلا شخص جو تھے وہ نبی ہوتے ہیں تو اس امت کا پہلا شخص تو تم ہو اس کا مطلب ہے تم نبی ہو اس کا پھر کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا آگے سے وہ کہنے لگے کہ تمہارے ذہن پر کسی نے کام کیا ہے یہ ایسے باطل سوچ اور فکر ہے کہ جو ہمارے جماعت میں نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے وہ مسلم نہیں ہے یہ کوئی سوچ ہے تاریخ میں آپ کو ایسی جماعت نہیں ملے گی کہ اس کے اوپر اطلاق ہو جماعت المسلمین کا اور اس کے امیر سمیت لوگ سارے جو ہیں وہ یہود نسارہ کے قانون کے تحت غلام ہو ایسے جماعت اپ کو مسلمین کی کبھی تاریخ میں نہیں ملے گی کہ ان کے امیر بھی یہود نصارہ کی کٹہرے میں کڑے ہو اور ان کے فیصلے وہاں ہوتے ہو تاریخ میں ایسے جماعت المسلمین نہیں ہے یہ باطل نظریات تو اس حیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رسول تمہارے اوپر گواہی دے گا اور تم دوسرے لوگوں پر گواہ جسے صورت بقرہ میں ہم نے پڑھ لیا تھا فرمایا نماز کی پابندی زکوٰۃ کہہ دے گی اور پورے دن پر عمل وہ بال اس میں پورے دن پر عمل ہے فرمایا جب یہ کام تم کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا وہ مولا کم فن عمل مولا ون امن وہ اللہ تمہارا بہترین مددگار اور بہترین کارساز وہ پھر تمہارا کارساز ہے وہ اس کا نتیجہ تمہیں دے گا صورت کی خصوصیات نمبر ایک اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زلزلہ کبرا کا ذکر کیا ہے بہت بڑا زلزلہ جس کے دو معنی ہم نے بتائے تھے ایک معنی قیامت قائم ہونے کی صورت میں اور دوسرا معنی میدان اکثر کی صورت میں جب آدم علیہ السلام اللہ فرمائے گا کہ اپنے اولاد میں سے جنتیوں کو جاننیوں کا الگ کروں نمبر دو حج کی مسائل کے مسائل کی تفصیل اس صورت میں ادا حج بقرہ میں ادا صورت حج میں نمبر تین اللہ تعالی کی طرف سے اس صورت میں اجازت ازنہ تر اجازت دیا گیا ہے ازنہ ان لوگوں کے لی جن کے اوپر ظلم کیا گیا ان کو اجازت قتال کی اجازت اس صورت میں نمبر چار شیطان کے ساتھ دشمنی عداوت الشیطان تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن بناؤ نمبر پانچ مشرقین کے ہلاک کرنے کی مثالیں اللہ تعالی نے دی ہے اس صورت میں نمبر چھ ایک خاص مثال مکی کی صورت میں باطل معبودوں کے لیے اللہ نے اس صورت میں دی ہے صورت مومنون ماقبل کے ساتھ اس کا ربد اور تعلق پہلے اللہ تعالیٰ نے حج کے مسائل کا ذکر کیا تو اس صورت میں قبولیت حج کے لیے ایمان کے مسائل کہ وہ انسان کے فلاح کے لیے ہے ایمان نمبر دو پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے عبادات کے طریقوں پر رد کیا عمل اس صورت میں ان کے خاص قسم پر رد ہے اور وہ ہے شرک فی البرکات اللہ کے ماں کسی اور سے برکت کا تما رکھنا نمبر تین پہلے صورت میں اللہ تعالیٰ نے زلزرے کبرا کا ذکر کیا تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اس سے نجات کیلئے طریقہ ذکر کیا ہے کہ اس زلزلے سے نجات کیسے ملے گی طریقہ سیکھ لو نمبر چار پہلے صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے تقسیم کیا ہے اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی احوال کا ذکر کیا ہے اوساف اور احوال ایک دوسرے سے ان کے عقائد الگ فکر الگ سوچ الگ صورت کا عنوان ہے کہ شرک فل برکات پر رد کرنا کہ اللہ کے سیوا کسی کے پاس کچھ بھی برکت نہیں ہے تمام برکتیں اللہ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم سرو اللہ کے نام سے جو نہایت میں ربام بہت بہترم کرنے والا ہیں قد او من یقین فلاں پا گئے مومن ایمان والے کامیاب ہو گئے اب ان کی صفات کہ ہم کیسے بچاریں گے کی ایمان والے فرمایادین خاصون وہ لوگ جو اپنے نمازوں میں خوشبو کرنے والے ہیں اس آیات کو لکھنے کے بعد باد مولوں نے ایک ضعیف روایت نقل کیا ہے تفسیر ابن عباس کے حوالے سے کہتے الدین لا یار بہو نہ پھر خاشون وہ ہے جو نماز میں رفول دین نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تفسیر ابن عباس میں ہے ہم کہتے ہیں پہلے تو یہ دیکھو اس تفسیر کو پڑھو جس نام سے وہ معروف ہیں کے شروع میں سند سنت ہے سند اس سند کے اندر تین راوی زئی کلبی اس کے اندر ہے سدی اس کے اندر ہے جو معروف ہے کہ یہ راوی ہے اس کی شروع میں سند سند ہوا ہے. تو ایک ضعیف سے منقول اور پھر یہ کہنا کہ انبیاء امبیال سلام کے عمل کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے انبیاء کا عمل کیا ہے خاشہون ہونا تمام انبیاء بیا تو پیغمبر نے جو عمل کیا ہے وہ خوشو کے خلاف ہے کہ موافق ہے پیغمبر کا کوئی بھی عمل ہو وہ خوشی کے خلاف ہوگا یا موافق ہوگا وہ خلاف نہیں ہوگا موافق ہوگا رف الدین کرنا خوشبو ہے امام شاہ فی اللہ علیہ نے لکھا ہے رف الدین کے اندر خوشو ہے آجزی ہے انسان ہاتھوں کو اٹھاتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے عاجزی کا انکساری کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ میں تیرے سامنے دستبردار ہوں ہر قسم کی قوت اور طاقت اور گناہوں سے اور ہم کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے دین کی مخالف فتوی سازی کرتے ہیں نا وہ پس جاتے ہیں ہم کہتے ہیں چلو یہ تمہارا مسئلہ ہم نے مان لیا کہ رف ال الدین کے خلاف ہے تو تم کیوں کرتے ہو نماز کے شروع میں کیوں کرتے ہو وطروں میں کیوں کرتے ہو عیدین میں کیوں کرتے ہو اگر خوشی کے خلاف ہے تو مت کرو کیوں کرتے ہو یہ بہت بڑا ضرب لگاتے ہیں اپنے اوپر کسی اور کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں یہاں خوشبو کے معنی تقوا اور خوشبو اس میں یہ فرق خوشو جو ہے یہ دل کے خو خو کیفیت جس کے آثار ظاہر میں ثابت ہو جائے یہ فرق ہے کہ وہ لوگ جو اپنے نمازوں میں آجزی کرتے ہیں انکساری کرتے ہیں تقوی مطلق ہے اور خوشبو سے خاص ہے فرمایا وہ لوگ جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں لغویات سے اعراض مومن کے پہلے صفت نماز میں خوشبو دوسری صفت لغویات سے اعراض اب دیکھیں اب ایمان کے دعوے کریں لغویات کتنے کرتے لوگ فضول مجالس قائم کیے ہوئے رات کو بیٹھیں گے بارہ ایک بج جائیں گے تاش کھیلیں گے کوئی کرکٹ کھیلے گا کوئی کیرم بورڈ کے کی آگے لگا ہوا ہوگا مختلف قسم کے کاموں میں اپنے سارے اوقات ضائع کرتے ہیں لغوے کام لغوے کا والذین امل فروج فائلون وہ, لوگ جو عدا کرنے والے ہیں اوملی فروجی وہ جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زمن علی مابین علی ج مابین علیہ زمن تو لہو بل جنا جو مجھے اس بات کی ضمانت دے جو مجھے اس بات کی ضمانت دے جو دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے دو جبڑوں کے درمیان میں ہے زمن تو لہو تو میں اس کو جنت کے بشارت اور ضمانت دیتا ہوں